احمد ہن صلی علی رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہور مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہم نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں مذکور چار بڑی جنگوں کا مختصر احوال بیان کیا <صحابان> مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان چار جنگوں کے بعد اسلام کے غلبہ کی اور دنیا میں نافذ ہونے کی بات واضح ہے <صحابان> علاقوں کی فتوحات کی بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی یہ حیرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات سے حاصل ہونے والا غلبہ یہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہے لیکن یہ کلی غلبہ نہیں اس میں اسلام غالب بھی ہے اسلام نافذ بھی ہے اور کفر کا خاتمہ نہیں اس غلبے کا معنی کفر کا خاتمہ نہیں کفر <خص> <خص> اگر باقی ہے تو وہ ان تمام شرائط کے ساتھ باقی ہے کفر اسلام کے تحت ہے مغلوب ہے اسلام غالب ہے جو احادیث مبارکہ میں اسلام کے کلی غلبہ اور کفر کے خاتمے کی بات آتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاح وسلام کے نزول کے بعد حاصل ہونے والا غلبہ ہے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے دور میں حاصل ہونے والا غلبہ جو ہے وہ کفر کے خاتمے والا غلبہ نہیں اسلام کی صرف اور صرف اسلام کے باقی رہ جانے والا غلبہ نہیں وہ اسلام نافذ ہے اسلام اس میں غالب ہے اور اس میں کفر کا قیام بھی ہے کفر اپنی شرائطوں شرائط کے ساتھ اسلام کے مطاحت ہے اور مغلوب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جو خصوصیات ہیں وہ ذہن میں رہیں ایک حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی اپنی خصوصیت ہے جو اس سے پہلے عرض تھی کہ ان کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظہور مہادی کے وقت ان کی عمر چالیس سال کے قریب ہوگی چالیس سال اور ابن ماجہ کی حدیث شریف کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سات سال یا نو سال دنیا میں زندہ رہیں گے ظہور کے بعد اس میں ڈھائی سال وہ ہیں مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ڈھائی سال جو حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی مائیت میں گزاریں گے اور ان کے نزول کے بعد یہ حکمرانی اور یہ قیادت ان کے سپرد کر دیں گے اور ان کے ماتحت ہو جائیں گے اس اعتبار سے اگر سات سال والے قول کو لیا جائے تو ڈھائی سال ہے تیس سال ہی صلاحت وسلام کی مائیت والے ان کی قیادت والے بھی نکال دیے جائیں تو چار ساڑھے چار سال میں پوری دنیا کو فتح کر کے اسلام کو غالب کرنا یہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا کارنامہ ہے جو اللہ کی مدد اور اللہ کے فضل و تعاون کے بغیر ممکن نہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ الماہدی ہونا اللہ کی طرف سے خاص ہدایت لے کر آنے والے کی یہ شان ہے کہ وہ چار سال کے قلیل عرصے میں پوری دنیا پر فاتح ہو سکتا ہے اور اگر نو سال والی روایت کو لے لیا جائے تو دو سال بڑھا دیں گے چھ سال میں پوری دنیا کا میں پوری دنیا کو فتح کرنا ایک ذاتی خصوصیت حیرت مہدی رضی اللہ عنہ کی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ صلاط السلام کہ ان کی زندگی میں نازل ہوں گے وہ کہاں نازل ہوں گے ان کے حالات میں بیان کرتے ہیں نازل ہونے کے بعد ان کی اقتدا میں نماز ادا کریں مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی خصوصیات میں تین اہم خصوصیات بڑھی نمبر ایک رسول اقد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یلقل اسلام ہی فلد کہ اسلام اپنی پوری طاقت کے ساتھ پورے غلبے کے ساتھ زمین پر متمکن ہوگا اور غالب ہوگا نمبر دو حیرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا بھر سے غربت مہنگائی بے روزگاری کے خاتمے کا اعلان کریں ایسا دنیا میں اس سے پہلے شاید کبھی پیش آیا حکمران یہ اعلان کرے اپنے حکومت کے نافذ کرنے کے بعد یہ خلافت الہیہ کا سمرہ ہے کہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد دنیا میں غربت نہیں ہوگی دنیا سے غربت کا خاتمہ ہے دنیا سے مہنگائی کا خاتمہ ہے دنیا سے بے روزگاری کا خاتمہ کوئی حکمران یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اور دعوے کے بعد عمل ہوتا ہوا دکھائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان کے پاس جائے گا کہ میرا یہ مسئلہ ہے یا ان سے مال طلب کرے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ ملو مستطیٰ کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے خزانے ہیں یہ کھلے ہوئے ہیں جتنی تجھ میں ہمت ہے اٹھانے کی اتنا اٹھانے اور ایک روایت میں فیک سی لپے لپیں بھر کر دونوں ہاتھوں کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ اس کو عطا کرے گا اور تیسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ مال کی خوشحالی مہنگائی کا خاتمہ غربت کا خاتمہ یہ بڑا کارنامہ ہے دنیا کو کنٹرول کرنا اور شر و فساد کا خاتمہ کرنا اور یہ اعلان کرنا کہ آج کے بعد ظلم ختم ہو گیا ہے اب ہر جگہ عدل اور انصاف ہوگا یہ حتم ہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کارنامہ رسول اقضی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کما <تصفح> <تصفح> کہ زمین بے انصافی اور ظلم سے بھری ہوئی ہوگی حیرت مہدی رضی اللہ عنہ اس کو عدل و انصاف سے آ کر بھر دیں گے اور دنیا سے ظلم اور بے انصافی کے خاتمے کا اعلان کریں گے آج کے بعد کسی پر کوئی ظلم اور بے انصافی نہیں ہوگی حت ماہدی رضی اللہ ہو عنہ ہو ابن ماجہ کی حدیث شریف کے مطابق سات سال یا نو سال دنیا میں زندہ رہنے کے بعد ان کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کنزول ہوگا ان کی زندگی میں جو ہے وہ دجال کا خروج ہوگا ان بڑے کارناموں میں ایک سب سے بڑا کارنامہ جس کو علماء الفتن سب سے بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب وہ حکمران ہیں چار سال پانچ سال چھ سال پوری دنیا میں اسلام غالب و نافذ ہے خوشحالی ہے تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کے مہدی کی وہ چوتھی جنگ جو دنیا تن سے ہوگی بغیر اسلحہ کے جو جنگ ہوگی اس جنگ کی فتح کے فورن بعد دنیا میں دجال کا خروج ہو جائے گا جس تیزی کے ساتھ اسلام غالب آیا تھا اور فتوحات آئیں تھیں اس تیزی کے ساتھ مسلمان سمٹ جائیں گے اور دنیا میں دجال ظاہر ہو کر وہ اپنا فتنہ پھیلانا شروع کر دے گا مسلمانوں کو یہ حکم ہوگا کہ دجال کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے ایمان اپنے خاندان کو بچا کر محفوظ پناہ گاہ تلاش کرو کیوں کہ ان اس دجال کا سامنا اور اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمت مجال اللہ نے ہر کسی کو نہیں دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی من سمع آبد دجال فلیانہ جو دجال کے بارے میں سنے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں میں جاتا ہوں اس کا مقابلہ کرتا ہوں بہت سے ایمان والے ایسے ہیں جو اس زوم میں اس کے پاس جائیں گے اس وہم میں کہ ہم بڑے ایمان والے ہیں فیت مِنَ عہو مینا اپنی کاریگری سے شبہات میں اتنا ڈال دے گا کہ اپنا ایمان اس کے ہاتھ بیچ کے آ جائیں گے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں تو ایمان والوں کو یہ حکم ہوگا کہ اس کے مقابلہ کرنے کی بجائے محفوظ پناہ گاہ تلاش کیجیے اور اس کے قتل کے لیے اس کے مقابلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا ہے کوئی اور اس کا سامنا نہ کرے تو ایسے زمانہ میں جب دجال کا فتنہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہوگا اور ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا اور وہ اپنے دجال جو ہے وہ مومنوں پر زمین کو تنگ کر دے گا جہاں جہاں فتوحات ہوئی ہیں مسلمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سمٹ آئیں گے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں ایمان والا وہی ہوگا جو ہجرت کر کے مکہ اور مدینہ کی سرزمین میں آ جائے یا ہجرت ہجرت کرے شام کی طرف جو مکہ اور مدینہ میں ہے وہ دجال کے شر سے محفوظ ہے جو شام میں ہے وہ دجال کے شر سے بچ جائے گا کیونکہ وہ مسلمانوں کا معقل ہیڈ کوارٹر ہے توحطمہ مہدی رضی اللہ عنہ ان شام کے علاقہ الغوطہ شام کا علاقہ الغوطہ ہے ابو دعود شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بستی میں اس کے قریب مسلمانوں کو لے کر ایک محفوظ پناہ گاہ بنا کر مسلمانوں کو وہاں ایک جگہ جمع کریں گے یہ حیرت مہدی رضی اللہ عنہ کا بڑا کارنامہ ہے کہ ایمان والوں کو ایمان بچانے کے لیے ایک جگہ مہیا کی ہے اور ان کے حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے خود وہاں موجود ہیں مہدی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم نہیں ہوگا کہ آپ آگے بڑھ کر ججال کا سامنا کریں یا مقابلہ ان کو یہ حکم ہوگا کہ آپ ایمان والوں کو ایک جگہ جمع کریں ان کے ایمان کی فکر کریں اور ان کو ایک جگہ محفوظ رکھیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو اور عیسی علیہ سلاسلام حضول فر پڑے دجال چونکہ قحط لے کر آئے گا ایمان والوں پہ قہت مسلط کر دے گا ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا جو اس پر ایمان لائے گا اس کو جو ہے ساری آسانیاں میسر ہوں گی جو دجال کا انکار کرے گا اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا کے اس دور میں سیدنا حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام کی طرح حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اس قحط کی تیاری پہلے سے کر لیں گے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے دجال کے آنے سے پہلے غزہ کی حفاظت کا انتظام تاکہ وہ عرصہ جو دجال دنیا میں رہے گا وہ ایمان والے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئیں گے شام کی سرزمین میں ان تمام مسلمانوں کی خبر گیری کریں گے اور ان کے لیے فضا کا انتظام کریں گے جس طرح کہ قحط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ صلاۃ والسلام نے پہلے سے تیاری کر کے انتظام کر کے قحط کے زمانے میں اپنے رعایا کی خبر گیری کی تو مسلمانوں کو ایک جگہ محفوظ رکھنا ان کو تسلی دینا ان کی جمعیت کو برقرار رکھنا ان کی غذا کا انتظام کرنا ان کے ایمان کی فکر کرنا اور ان کو محفوظ سیدنا عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام تک پہنچانا یہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں سے میں سمجھتا ہوں بڑا کارنامہ رسول اقدال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقدام میں نماز ادا کریں گے تو یہ ان کے نائب ہو جائیں گے باقی تمام نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ, وہ اس کی امامت فرمائیں گے یہ ان کے نائب ہو جائیں گے ڈھائی سال کے جو ہے رفاقت کے بعد حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے گا ابو ابو شریف کے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو علیہ المسلمون مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلات ان کا جنازہ پڑھیں گے وحید فنو ہو بیت المقدس اور بیت المقدس کے قریب ان کو دفن کرتے یہ ہیں اسلام کی عظیم شخصیت <تصفح> المہدی من اللہ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ المہدی الحاشمی المدنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مختصر حالات کچھ ساتھی بعد میں آئے تھے اور وہ ظہور ماہدی سے قبل کی جو علامات ہیں وہ پوچھ رہے تھے ان کو جو ہے عرض کرنے کے لیے میں مختصر ان کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں اعتمادی رضی اللہ عنہ کب دنیا میں آئیں گے دوسرے ساتھیوں سے عرض کیا جو بعد میں آئے ہیں ان کے ارشاد فرمانے پر میں اس کو دوبارہ مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ رسول عقد السلّم نے فرمایا کہ ظہور مہدی اس زمانے میں ہوگا جب فقر و فاقہ مہنگائی روزگاری غربت عام ہو جائے گی تحل الغربہ کرمز شریف کی روایت کے مطابق یہ نشانی پوری ہو رہی ہے اور مہنگائی بے روزگاری اور غربت <خخخ> یہ پسماندہ ملکوں ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے امیر اور خوشحال ملکوں کا بڑا مسئلہ بن چکا ہے بے روزگاری مہنگائی دوسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمائی کے دریائے فرات جو ہے وہ خشک ہو جائے گا عراق میں بہنے والا دنیا کے دریاؤں میں سے ایک بڑا قدیم دریا جو ترکی سے نکلتا ہے اور عراق کو سیراب کرتا ہے دریائے فرات اس کے خوش ہونا اللہ کی قدرت میں اللہ جب چاہیں اس کو خشک کر دیں اس کی ایک امکانی صورت جو آج کی آج کے زمانے میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کا جھگڑا ہے پانی کے مسئلے پر اسی طرح ترکی اور عراق کا ہے ترکی کہتا ہے کہ ہمارا پانی ہم جب چاہیں روکیں جب چاہیں چھوڑیں اور رعای فراد کے کنارے ترکی میں کمال اتا ترک ڈیم کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بن چکا ہے آٹھ سو سولہ مربع کلومیٹر اس اس کی اس کا وایا ہے اور اس ڈیم کو پانی سے بھرنے کے لیے پورے دریائے فرات کو اس ڈیم میں ڈالنا ہوگا آج اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو کمال اتا ترک ڈیم کو بھرنے کے لیے دریائے فرات کو اگر اس ڈیم میں ڈالا جاتا ہے تو چند گھنٹوں کے اندر دریائے فرات خشک ہو جائے جو عراق میں بہتا ہے یہ ایک اس کی امکانی صورت ہے پکچر واضح ہے ممکن ہے ایسا ہو ممکن ہے اللہ کی جناب سے کوئی اور ایسی صورت ہو کہ دریائے فرات جو ہے وہ خشک ہو جائے اس کے بعد کا جو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی عنظہور سے قبل کی علامات ہیں کہ وہ کب آئیں گے وہ ترتیب زمانی کے ساتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ظہور مہندی محرم سے ہے اور اس سے پہلے ذیلحج ذیلقادہ اور شوال رمضان اور شابان شابان سے وہ مین بنیادی بڑی علامات جو یہ بتائیں گی کہ ظہورِ مہندی بالکل قریب ہے اور شابان سے شروع ہو جائیں گی شابان میں مسلمانوں کی اور کافروں کی ایک عظیم جنگ ہے جس کو طبرانی شریف کی روایت میں المہ کی جنگ کہا گیا بڑی جنگ ہر مجدون کی جنگ کہتے ہیں اس کو اس کو آرمیکڈون کہتے ہیں اور <تصفح> یہ جنگ فلسطین کی ایک وادی ہر مجید و میں لڑی جائے گی اور وہاں کے پہاڑی سلسلہ ہر ہے اس کے قریب لہذا ہر مجدون کے معنی ہیں کہ مجیدو بستی کے پہاڑی سلسلہ کے قریب لڑی جانے والی کفر اور اسلام کے مابین بڑی جنگ اس میں اللہ تبارک مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گی شابان کے بعد رمضان رمضان میں بہت ساری علامات کا پورا ہونا ہے جو یہ بتائیں گی کہ ظہر مہدی قریب ہے ان میں یکم رمضان المبارک کو چاند کا گرہن ہونا ہے یکم کو چاند گرہن نہیں ہوتا درمیانی تاریخوں میں ہوتا ہے اور پہلی کا چاند کتنا ہی ہوتا ہے کہ اس کو گرن لگ جائے اور وہ گرن نظر آئے ناممکن سی بات لیکن علما امت یہ کہتے ہیں کہ یہ چاند گرہن فلکیات کے اصولوں سے ہٹ کر ہوگا فل... فلکیات کے اصولوں سے ہٹ کر چاند گرہن ہونا ہی اس بات کی دلیل اور نشانی ہے کہ یہ چاند گرہن عام چاند گرن نہیں بلکہ کسی خاص واقعے کی نشانی اور علامت بننے کے لیے اور بعض روایات میں رمضان المبارک میں دو دفعہ چاند کا گرن پندرہ کو چاند کی پندرہ تاریخ کو سورج کا گرن ہونا ہے سورج کبھی بھی چاند کی پندرہ تاریخ کو یا درمیانی عرصے میں گرن نہیں ہوتا آخری تاریخ میں ہوتا ہے یہ بھی اصول سے ہٹ کر ہونا اس بات کی نشانی ہوگا کہ یہ جو ہے عام سورج گرن نہیں کسی خاص واقعے کی بڑی نشانی اور پندرہ رمضان المبارک کو رسول آبۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کو ایک تیز آواز ظاہر ہوگی جو کانوں کے پردوں کو پھارتی ہوئی دل کو بند کر دے اس آواز کی وجہ سے ستر ہزار لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے کسی علاقے میں آواز زیادہ سنی جائے سنائی جائے گی کسی میں کم آواز کے اس عذاب ناک صورت کی وجہ سے ستر ہزار لوگ جو ہیں وہ مر جائیں گے یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ زہر مادی قریب رمضان کے بعد شوال شوال میں حج کے قافلے حج کے لیے جاتے ہیں رسول وسلم نے فرمایا کہ اس عرصے میں عرب کا حکمران انتقال کر جائے گا اور عرب میں تین شہزادے اس کے تین بیٹے بادشاہت کے حصول کے لیے آپس میں جھگڑ پڑیں گے اور حج تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جنگ ان کی آپس میں جاری رہے گی اور وہ حج جو ہے وہ بغیر بادشاہ کے بغیر حکمران کے ہوگا حج کے لیے جو قافلے جاتے ہیں امن نہ ہونے کی وجہ سے جنگی صورتحال ہونے کی وجہ سے قبائل ان کو لوٹ لیں گے لوٹ مارو اور زیقادہ میں وہ حاجی وہ مسلمان جو حج کے لیے جمع ہوں گے وہ آپس میں بادشاہوں کے طے کرنے میں جھگڑ پڑیں گے بات کہیں گے کہ اس کو حکمران ہونا چاہیے دوسرا گروہ کہے گا نہیں فلاں کو حکمران ہونا چاہیے وہ پارٹی ورکرز کی طرح آپس میں جھگڑ پڑیں گے اور خون خرابہ ہوگا فساد ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذیل میں میں منا میں اپنے جو ہے امت کا خون دیکھ رہا اور ذلہجہ میں جو حج ہے یہ انتہائی جو ہے ناگفتہ بھی حالت میں انتہائی جنگی صورت حال میں فتنہ اور فساد میں قتل عام کی صورت میں یہ حج ہو رہا ہے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتہائی بے امنی کے عالم میں یہ حج ہوگا اور اوپر کوئی امیر کوئی بادشاہ نہیں ہوگا لوگوں کی تعداد کم ہوگی اور جیسا کیسا یہ حج بہرحال جو ہے وہ ادا ہو جائے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم میری امت کے لیے رحمت بن کے آئے گا اور محرم کی نو یا دس تاریخ کو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ان ہو جو ہے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں مہدی ہونے کا اعلان کر دیں گے تو امت کی یہ بکھری ہوئی جو صورت حال ہے یہ مشتمل ہو جائے تو موٹیو ویسے ساٹھ سے زائد نشانیاں علامات جو ہیں ظہور مہدی کی وہ حدیث میں آئی ہیں یہ وہ جو مستند ہیں سیاستہ میں ہیں یا جن کی حدیث اور جن کی سند میں کلام نہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں فقر و فاقہ مہنگائی روزگاری کا عام ہونا اور دریائے فراد کا خوش ہونا خشک ہونا اور یہ ایک چین جو شابان رمضان شوال ذکعٰ اور زل حج سے ہوتی ہوئی محرم میں مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو جائے یہ موٹی موٹی نشانی اس کے بعد ہے خروج دجال یہ بڑا اہم اور بڑا جو ہے اس لحاظ سے بڑا موضوع ہے کہ یہ دنیا کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتن ہے اور اس بارے میں غیر مستند باتیں زیادہ مشہور ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے حوالہ سے مستند باتیں جو ہیں وہ عوام کو چونکہ پتہ نہیں ہے لہٰذا ان پر ہم ذرا فوکس کر کے مستند باتیں اللہ اختصار کے ساتھ بیان کریں دجال جال ایک اس کا صفاتی نام ہے اس کا اپنا ہی نام اس کا حقیقی نام ہی دجال ہے یہ نکلا ہے لفظ دجل سے دال جین اور لام جس کا معنی ہے دھوکہ فریب فراڈ جھوٹ کو سچ کر کے پیش کرنا سچ کو جھوٹ کر کے پیش کرنا دجال دنیا میں کب آیا اس کا فتنہ کیا ہے یہ اس وقت کہاں ہے کب دنیا میں آئے گا اس کا فتنہ کیسے ہے یہ کیسے قتل ہوگا دجال کے آنے سے پہلے دجالیت دنیا میں آ چکی ہے وہ دجالیت کس کس شکل میں ہمیں نظر آ رہی ہے اور ہم اس فتنے سے بچ کیسے سکتے ہیں یہ دجال کے موضوع پر بڑے سوال پہلی بات کہ دجال کس زمانے میں آیا دنیا میں تو عزیزان محترم دجال دنیا میں اس وقت بھی موجود ہے اور یہ آج کا موجود نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود اور اس سے پہلے بھی دو روایتیں ملتی ہیں تاریخ اسلامی میں ایک روایت حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مامن نبی اللہ ان در کہ بدت جال و قد ان درا نو کو سب سے پہلے دجال کے ہونے کا تذکرہ کے دنیا میں آ چکا ہے یہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش نوح علیہ السلاط وسلام کے زمانے میں کہیں ہوئی اور رسول اقدال صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے ماں باپ کافر تیس سال تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تیس سال کے بعد یہ پیدا ہوا باقی اس کا تفصیلی حلیہ جو ہے وہ آگے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق اس کا زمانہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے قریب کا ہے جب یہ دنیا میں آیا دوسری روایت ملتی ہے کہ یہ سلیمان علیہ صلاۃ وسلام کے زمانے میں داود علیہ السلام کی حکومت و نبوت و بادشاہت کے آخر میں کہیں یہ پیدا ہوا اس اس روایت کی سند قوی ہے اور اس کی اور معیدات بھی موجود ہیں لہذا علماء الفتن حدیث پر جو محنت کرنے والے علماء ہیں ان کے ہاں یہ دوسرا قول پہلے قول سے قوی ہے اس کے اور دلائل جو ہیں وہ بہت سارے بہرحال اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ سلیمان علیہ سلاط وسلام کے زمانہ میں بالیقین یقین موجود تھا اور سلیمان علیہ سلاط وسلام نے جس طرح اور جنات کو قید کیا ان کے قیدیوں میں دجال بھی ایک قیدی تھا اور یہ گم پھیر کر لوگوں کو شرارتیں کرتا لوگوں کو ڈراتا تو اس کا لقب المسیح حضرت سلیمان علیہ صلاۃ نے رکھا اس کی جنس کیا ہے یہ انسان ہے مردوں میں سے ہے جنات میں سے ہے کس میں سے ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں یہ بات ثبوت تک پہنچتی ہے کہ اس کی جنس تو انسانت انسانوں والی ہیں اگر اس کے ماں باپ ہیں اور اس نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے تو وہ انسان ہے بشر ہے کوئی جن نہیں لیکن اس کے جو عادات ہیں اس کو جو طاقتیں ہیں اس کو جو تصرفات اللہ نے دیے ہیں وہ جنات سے زیادہ ہے اگلی بات کہ دجال کا حلیہ کیا ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تفصیلی حلیہ اس کا آیا ہے وہ کسی حکمت کے تحت ہم اس کو تھوڑا آگے بیان کریں گے اس پر تھوڑا گفتگو کرنا ہے اس کی اس کے حلیہ کو چھوڑ کر ہم اس کے لقب پر بات کرتے ہیں اس کا لقب بھی مسیح ہے اور یہاں بڑی عجیب بات ہو جاتی ہے کہ دجال کا لقب بھی مسیح ہے اور عیسی علیہ السلام کا لقب بھی مسیح یہ دراصل اللہ تبارک وطالیہ کی حکمت کاملہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے دونوں کا لقب مسیح رکھا ہے لیکن دونوں کی شخصیات الگ ہیں دونوں کا پروگرام الگ ہے دونوں کے نام کے اس لقب کے معنی جو ہیں وہ الگ الگ ہیں لیکن اس سے دنیا کی سب سے بڑی ہوشیار قوم دھوکا کھا گئی دونوں کا لقب عیسا علیہ السلام کا بھی مسیح دجال کا بھی مسیح دونوں شخصیات الگ ہیں مسیح کے معنی مسا سے مسا شمسار کا مسا کرتے ہیں مسا کے معنی ہاتھ پھیرنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیمار آتا وہ اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے تو بیماری ختم اللہ اس کو صحت دے دیتے وہ ابر الاقماول ابرس ان کے پاس یہ کوٹ کے مرض والے آتے مادر ذات نبینا آتے آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ اس کی بنائی لوٹ آتی اور یہاں تک کہ وہیل مئو تاب عزن اللہ ایک مردہ آدمی کے بدن پر ہاتھ پھیرتے اور اس کو کہتے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تو ان کے ان معجزات کی وجہ سے ان کا لقب مسیح سیدنا مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ مسیح ایسا المسیح دجال کا لقب بھی المسیح ہے لیکن وہ مسیح سے نہیں ہے اس کا معنی جو میم مادہ کی نہیں ہے اس میں ہے سین یا اور ہا جو عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے اس میں مین لفظ تین ہے میم سین اور ہا مسح ہاتھ پھیرنے ہاتھ پھیر کر شفا دینے والا اور دجال کے لقب میں مین لفظ میم نہیں ہے سین یا اور ہا یہ ہے سیاحت سے گھوم پھر کر اپنی تیزی کے ذریعے فتنہ پھیلانے والا سیاحت سے دنیا جہان میں پھرنے والا پوری دنیا میں فتنہ پھیلانے والا یہ اس کے لقب کے ماں اب اللہ قبارت و تعالیٰ کی حکمت کے دونوں کو دونوں کی وصف الگ الگ ہیں وہ مسا کی وجہ سے المسی بنے یا سیاحت کی وجہ سے المسی کہلایا ان دو لقبوں کے ایک ہونے کی وجہ سے دنیا کی ہوشیار ترین قوم اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے والے دھوکہ کھا گئے یہود وہ حضط عیسیٰ علیہ السلات وسلام کو وہ دجال والا مسیح سمجھ بیٹھیں گے اور دجال کو مسیح عیسیٰ سمجھ بیٹھیں جبکہ جب کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ شفقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ یہ وہ, وہ مسیح الگ ہیں یہ مسیح الگ ہیں عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کو مسیح الہدا کہتے ہیں اور دجال کو مسیح الضلالہ کہتے ہیں زودس. وہ مسیح جو ہداعت کا پیغام لے کر آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ مسیح جو ضلالت اور گمراہی لے کے آئے وہ دجال کا الگ مسیح الہدا اور مسیح الضلالہ دجال دنیا میں کب آئے گا اگر ہے تو کہاں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور آپ کے زمانہ سے پہلے اگر ہے تو کسی کے تلاش میں کیوں نہیں کسی کی دسترس میں کیوں نہیں کسی سے اس کی ملاقات کیوں نہیں وہ دنیا میں اییاں اور ظاہر کیوں نہیں تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں چند چیزوں کو چھپا رکھا ہے دنیا کی نگاہ یا دنیا کا تجربہ یا دنیا کی سائنس وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جیسے یا وہ انسانوں سے زیادہ تعداد میں کہاں ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان تک پہنچ نہیں سکتے رہی یہ بات کہ وہ دنیا میں کہاں ہو سکتا ہے اور کسی سے ملاقات اس کی ہے یا نہیں اور وہ دنیا میں کب آئے گا اس کے آنے کے کی علامات کیا ہیں تو یہ ایک تفصیلی حدیث بڑی طویل حدیث صحیح مسلم میں پوری موجود ہے کتاب الفتن کے اندر اور صحیح مسلم میں موجود ہے بڑی دلچسپ حدیث ہے اس کا مختصر حال یہ ہے کہ ایک شخص یمن کے رہنے والے تھے نصرانی تھے عیسائی یمن کے رہنے والے قبیلہ نظام سے تعلق رکھتے تھے سمندری سفر کیا جس طرح لوگ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے تو سمندر میں طوفان آیا اور رستہ بھٹک گئے خود ان کا یہ حدیث انہیں سے مروی ہے کہتے ہیں کہ لائبہ بن البحر الشہرن پورا ایک مہینہ ہم پتہ نہیں کہاں کہاں پھر تر ہمیں کوئی پتہ نہیں اس کے بعد جا کر ہم ایک جزیرے پہ اترے وہ دنیا کی کون سی جگہ ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم وہاں جا کے اترے تو قریب دیکھا کہ جنگل ہے بیابان ہے اور یہاں کوئی انسان آباد نہیں ایک طرف چند درخت نظر آئے تو ہم اس کی طرف ہو لیے کہ شاید یہاں کوئی انسان مل جائے جن سے ہم رستہ پوچھ سکیں اور واپس جا سکیں اپنے وطن اس شخص کا نام ہے ابو تمیم داری نصرانی یمن کے رہنے والے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک جانور ملا بڑے بڑے بال اس کے وہ ہمیں دیکھ کے رک گیا تو ہم سے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے لگا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو ہم بڑے پہلے ڈر گئے کہ یہ کوئی جن ہے جانور ہے اور انسانوں جیسی باتیں کرتا ہے زبان بولتا ہے ہم ڈر گئے اس سے اس نے کہا کہ ڈرو نہیں یہاں قریب ایک ادیر ایک مکان ہے ایک ڈیرا سا ہے تم وہاں جاؤ وہاں ایک شخص موجود ہے وہ تمہیں رستہ بھی بتائے گا اور تم اس سے ملاقات کر لو وہ دنیا کے کسی انسان سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتا ہے تو یہ شخص کہتے ہیں کہ ہم گئے اس کو دیکھا تو وہ ایک بہت ہٹا کھٹا انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا اور عجیب و غریب اس کا ہو تو ہم ڈر گئے اس سے گفتگو شروع کی تو وہ ہماری زبان پہچان رہا تھا اس نے ہم سے ساری گفتگو کی وہ گفتگو اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ شخص جو گفتگو کر رہا تھا اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ دجال تھا اور جو بات کر رہے تھے شخص یہ نصرانی ان کا نام ابو تمیم داری یہ اس دجال کی ملاقات کے نتیجے میں یہاں سے واپس اپنے وطن نہیں گئے دجال کی اس ملاقات کے بعد جب بات سمجھ آ گئی فوراً مدینہ گئے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا مسلمان ہو گئے مقام صحابیت پہ فائز ہوئے حضرت ابو تمیمداری داری رضی اللہ تعالیٰ اب وہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ دجال نے پوچھا کہ مجھے چند خبریں بتاؤ جو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں تو دجال نے تین سوال کیے وہ تین سوال دراصل دجال کے دنیا میں آنے کی تین علامات ہیں کہ وہ دنیا میں کب آئے ایک علامت پہلے ارسکی کے مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قستنتنیا کا فتح ہونا یہ دجال کے قریب کی اس زمانے میں فوراً دجال ظاہر ہو جائے گا دجال نے ان سے سوال کیا کہ بتاؤ دنیا کے حالات کیسے ہیں بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہاں نخل بحسان کیسا ہے نخل بحسان کیسا ہے یہ فلسطین کے قریب دنیا کا ایک مشہور و معروف کھجوروں کے باغ کا نام تھا سارے جانتی تھی دنیا دنیا بھر میں سب سے بہترین کھجوریں نخل بحسان کی فلسطین سے جائے بڑا آباد اور گنجان درخت کھجوروں کا باغ انہوں نے کہا کہ بالکل آباد ہے دجال نے جواب میں کہا کہ انقریب وہ باغ جو ہیں کھجوریں دینا بند کر دے گا اچھا پھر اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ این زغر ہے دنیا میں انہوں نے کہا کہ این زغر ہے این زغر ڈیڈ سی بحر مردار کے قریب جہاں قوم لوت آباد تھی وہاں ایک بہت بڑا چشمہ تھا اور اتنا بڑا چشمہ تھا کہ اتنا پانی نکلتا تھا کہ لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیا کرتے تھے یہ الماء اور زغر وہاں قریب حضرت لط علیہ السلام کی ایک بیٹی کی قبر ہے جس کی وجہ سے اس چشمے کا نام این زغر پڑ گیا تو اس نے جواب میں کہا کہ انقریب اس کا پانی جو ہے زغر چشمے کا یہ پانی بند ہو جائے گا لوگ اسے کھیتی باڑی نہیں کر سکیں گے اور یہ چشمہ خشک ہو جائے گا پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ بتاؤ کہ بحیر تبریہ جو ہے یہ کیسے اس میں پانی ہے کہاں بہت پانی ہے کثیر علما اس نے کہا کہ یو شک انما ہوا ذہب کہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا جب یہ تینوں کام ہو گئے تب میں دنیا میں آؤں گا انی مخبرو کو میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں انل مسیح میں مسیح دجال اور دنیا میں جب نخل بحسان کھجوروں کا باغ ختم ہو جائے جب این زغر خشک ہو جائے اور جب بحیرۂ تبریہ کا پانی جو ہے خشک ہو جائے تب میں دنیا میں ظاہر ہوں گا اس وقت نقل بحسان فلسطین کے انڈر نہیں ہے اسرائیل نے جب انیس سو میں قبضہ کیا تو اس میں بحسان ضلع بھی اس پر بھی قبضہ کیا یہ اسرائیل اور اردن کی سرحد پر واقع ہے تو صوبہ بحسان ہے بہت بڑی آبادی ہے اس میں یہ کھجوروں کا باغ بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا اور اس کے بعد سے آہستہ آہستہ یہ باغ اجڑنا جو ہے وہ شروع ہو گیا یہاں ایک تصویر پڑی ہے کتنے سرخ کتاب تو کچھ ساتھی جو ہے اردن سے بس ایک دے اردن کی سرحد سے جو ہے وہ 2011 گیارہ میں اس علاقے میں گئے اور اس کی اس کی تصویریں لے آئے وہ تصویریں ہم نے ذرا محفوظ کی ہیں تو نخل بحسان جو ہے اس کی تقریباً چھ آٹھ سال پہلے تصویر تھی کہ اس کے کچھ باغ جو تھے کچھ درخت باقی تھے باقی سارے اجڑ چکے تھے اور جو دوسرے ساتھی جو اس یہاں تاریخ بھی دی ہوئی ہے سات بارہ دو گیارہ یہ کیمرے میں جو تاریخ آتی ہے وہ اس کے اوپر ہے جو گئے ہیں انہوں نے یہ تازہ تصویر دی تھی کہ یہ بالکل اجڑ چکے ہیں اور اس کی جو زمین ہے وہ بالکل خالی ہو چکی ہے نقل بحث یہ صحیح مسلم میں یہ روایت پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے دوسری بات جو اس نے دوسرا سوال کیا تھا این زغر کا تو عرصہ ہو گیا صدیاں بیت گئیں کہ این زغر کا نام و نشانی ختم ہو گیا اب دنیا والوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کس جگہ زغر چشمہ تھا اب یہ بھی تعین نہیں ہے وہ کہاں تھا ہے نہیں ہے اس وقت اس کا کچھ پتہ نہیں رہی بات بہرہ تبریہ کی جو تیسری علامت ہے اس میں کچھ پانی موجود ہے یہ بحیرۂ تبریہ اصل میں خود سمندر نہیں ہے ایک سمندر کا لنک ہے وہاں سے پانی یہاں آ کے جمع ہوتا ہے ایک بہت بڑی جھیل نما سمندر ہے اس کی سیٹلائٹ سے جو ہے وہ لی گئی تصویر موجود ہے اوپر سے پہاڑوں کے اندر ایک بہت بڑی جھیل ہے جس میں بہت زیادہ پانی جمع ہوتا ہے اس میں کسی زمانہ میں اسرائیل کے قبضے سے پہلے بہت زیادہ پانی تھا جو اس کے ساتھ کی جو چھوٹی پہاڑیاں ہیں پہاڑیوں کے کناروں تک پانی آیا کرتا تھا اب آج سے یعنی ڈیڑھ دو سال پہلے جو ساتھی گئے ہیں وہ بتاتے ہیں یہ تصویر بتاتی ہے کہ اس میں پانی دو یا ڈھائی فٹ سے زیادہ نہیں ہے یہ پرانا کسی زمانے میں ان پہاڑیوں تک اس کا پانی تھا اور یہ بھرا ہوا بحیرۂ تبریہ تھا اور اب جو ہے اس کی تازہ تصویر جو ہے اس میں پانی جو ہے وہ بالکل خشک ہوتا ہوتا نیچے آتا آتا دو ڈھائی فٹ سے زیادہ پانی اس میں نہیں ہے حالانکہ یہ یہ بتاتی ہے تصویر کہ تقریباً اور نہیں تو دس بارہ فٹ تک اس میں پانی جو ہے یہ ہوا کرتا ہوگا اب یہ ڈھائی فٹ سے زیادہ اس میں پانی نہیں ہے اس کا مکمل خشک ہو جانا اس پانی کا ختم ہو جانا یہ بڑی مین نشانی ہے دجال کے ظاہر ہونے کی جو خود اس نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو اپنی ملاقات میں بتائی اور پوچھا کہ ان علاقوں کا کیا حال ہے آخر میں اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں اور میں جو ہے تمہارے عرب میں کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے عرب میں ایک شخص آیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور انہوں نے کا تم میں تو ایمان نہیں لایا ہم تو یمن سے آ رہے ہیں تو دجال نے کہا کہ اگر میں جب آؤں گا فتنہ پھیلاؤں گا میری نصیحت سن لو اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو اس نبی کی پیروی کر لو اتباع کر لو خیر ان انتو لوگوں کو جا کر میرا پیغام دے دو کہ میرے آنے سے پہلے پہلے تمہارے پاس وقت ہے تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس نبی کی اطاعت کر لو ورنہ جب میں دنیا میں آؤں گا تو ہر طرف جو ہے اسلام کو ختم کروں گا اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ دجال کی اس ملاقات کا حال بھی ہے یہ صحابی واپس آئے سیدھا مدینہ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ساری بات بتائی اور جبھی بتایا کہ دجال کا کہنا یہ تھا کہ میں پوری دنیا میں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے اور شام کے اس علاقوں میں جہاں مہدی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ساتھ ممکن ہے وہاں بھی جاتا لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے عیسی علیہ السلام نازل ہوئے ممکن ہے وہاں تک بھی جاتا آئینی طور پر جن دو بستیوں میں وہ داخل ہو نہیں سکتا اللہ کی طرف سے ان دو بستیوں کے پاس آ کر واپس چلا جائے گا وہ مکہ اور مدینہ کی بستیاں ہیں یہ صحابی ہے تمیم داری رضی اللہ عنہ جب واپس آئے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا اور اسلام لے آئے اور اسلام لانے کا سبب اور ذریعہ بھی یہ واقعہ بنا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا مجمع عام میں خطاب ارشاد فرمایا اور سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح ہوا اس طرح ہوا اور جو ہے لوگوں تمہارے لیے یہ وقت ہے کہ تم میری اتباع کر لو اور انتہائی خوشی کے ساتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی جو ہے اپنے ممبر پر ماری اور فرمایا ہاد ہی, ہاد ہی طیبہ ہاد ہی طیبہ ہاد ہی طیبہ یہ میرا پاکیزہ شہر ہے یہ میرا پاکیزہ شہر ہے یہ میرا پاکیزہ شہر ہے تین دفعہ فرمایا جس میں دجال اپنے فتنے کے ساتھ داخل نہیں ہو پایا یہ دجال کے خروج کی علامت بھی ایک قسطنطنیہ کا فتح ہو جانا علامت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ دجال کے خروج کی علامات میں سے یہ کہ وہ نقل بحسان این زہر اور بحیرۂ تبریہ کا جو ہے وہ خشک ہو جانا دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہیں اور دجال کس ضمن میں کن حالات کے تناظر میں آئے گا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے تین سال مسلمانوں پر قحط کا آغاز ہو جائے گا یعنی ایک سال ایسا آیا کہ آسمان سے ایک تہائی بارش رک گئی زمین سے ایک تہائی فصل رک گئی دوسرے سال آدھی بارش آدھی فصل اور تیسرے سال آسمان سے ایک کترہ بارش بھی نہیں ہوگی اور زمین سے کوئی فصل نہیں ہوگی لوگ قحط کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہوں گے تو اس زمن میں ان حالات میں دجال جو ہے وہ دنیا میں ظاہر ہوگا ہم دجال کے فتنے کو اتنی اہمیت کے ساتھ اتنے ڈر کے ساتھ اتنے خوف کے ساتھ کیوں بیان کرتے ہیں کیا دجال ایسی چیز ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے دجال کے پاس کیا ہے جو قابل خوف ہے جو اس کی شخصیت کو جو ہے وہ خوفناک بناتا ہے تو عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی طرف سے بطور امتحان کیا آئے گا اس کے بعد چونکہ بہت ساری تصرفات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بطور امتحان کے چیزیں دی گئی ہیں لہٰذا اس کے ہاتھ سے مردے بھی زندہ ہوں گے وہ زمینوں کو بنجر بھی کر دے گا جو اس کو خدا مانے گا وہ ان کی زمینوں کو بنجر زمینوں کو آباد بھی کر دے گا لیکن یہ دراصل امتحان ہو یہ دراصل امتحان ہوگا اور رسول اقدال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا بڑا فتنہ ہے مابین خلق آدم علاقیام ساقی امر ان اکبر من آدم کی تخلیق سے لے کر جب سے آدم پیدا ہوئے قیامت کے قائم ہونے تک کوئی بڑا فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں یہ بخاری شریف و سی مسلم کی ہے پھر یہ کہ اس فتنے کا پھیلاؤ بہت ہے دنیا بھر میں ان دو تین بستیوں کے دو تین شہروں کے علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ جا کر فتنہ پھیلائے نہ لوگوں کو گمراہ نہ کرے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد پابندی سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی نماز ایسی نہیں کہ حضور اسلام نے نماز پڑھی ہو اور دجال کے فتنے سے پناہ نہ مانگی اللہ ااؤد بک من اداب القبری و اود بک من ادابم اود بکم ان فتن تھل مسیحت و اعدب ان فتن تھل محل یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد مانگی ہر نبی نے ہر نبی نے دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا من نبی اللہ ہوں بدت جال کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا نہ ہو کہ وہ ضرور دنیا میں آنے والا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ دجال کی جو ہے اس کی اس کے فتنے کو بیان کیا اب دجال کو جو خوفناک بناتی ہیں چیزیں وہ دجال کو جو تصرفات اور دجال کو امتحان اللہ نے جو چیزیں دی ہیں وہ اس کو خوفناک بناتی ہیں۔ اختیار کلی ہے زندہ کرنا مارنا فصلیں اگانا بادلوں کو حکم دینا جنات کو جو ہے اس کتاب شیاطین اس کتابیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے ایمان پر حملہ آور ہوگا اور خدائی کا دعوے دار ہوگا کہ تم مجھے خدا مان یہاں جو ہے دو باتیں جو ہیں وہ یاد رکھیے ایک ہے دجال کا ہلیہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا اور ایک آنکھ ایب دار ہوگی اب بتائیے کہ ایک آنکھ والا ہونا یہ ایب کی بات ہے یا خوبی کی بات ہے ایک آنکھ والا ہونا چونکہ ایب کی بات ہے تو دجال کے حلیے سے ایک آنکھ کے ایب کو ختم کرنے کے لیے دنیا کفر نے بڑے پلان کیے بڑے پلان کیے اب ایک آنکھ کو دنیا میں غیر محسوس طریقے سے اتنا پھیلایا جاتا ہے کہ وہ عیب جو ہے وہ عیب نہ رہے جو بالخصوص جو مادی اشیا ہیں استعمال کی چیزیں ہیں شیمپوز ہیں ٹی شرٹیں ہیں ٹی وی پروگرام ہیں نیٹ پروگرام ہیں ان میں ایک آنکھوں آپ جتنا غور کرتے جائیں گے تفصیل کا وقت نہیں بہت ساری چیزیں ہم نے ایسی سو سے زائد اکٹھی کی ہیں جن پر ایک آنکھ ایک آنکھیں نشان اور علامات بنی ہوئی ہوں اور اس ایپ کو ختم کرنے کے لیے وہ ہیڈ کیپ کی شکل میں ٹی شرٹ کی شکل میں بہت سی چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں ہمارے فیصل آباد میں بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں ایک آ, کیپ ہے ہیڈ کیپ وہ ایک گاڑی صبح صبح فجر کے وقت ڈی گراؤنڈ میں تقسیم کر رہے تھے مفت تو وہ آ, ہمیں معلوم ہوا اس کے اوپر پوری ایک آنکھ باقاعدہ جس طرح مشین سے بنائی ہوتی ہے جیسے اس میں گھڑی ہوئی ہوتی ہے اس پہ اس کا کام ہو پوری ایک آنکھ ٹوپی پر شرٹ پر بہت سارے پروگراموں میں ایسا ہے اس کی تفصیل کا وقت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ چونکہ شیطان کی حکومت چاہتا ہے اور اپنے آپ کی خدائی کا دعوے دار ہے تو وہ ایک نشان لے کر آئے گا جو اصل میں شیطان کے دو سینگوں کا نشان ہے سینگ بنتے ہیں ایسے دو سینگ وہ اس کا اس کا ایک نشان بنتا ہے یہ شیطانیت کی طرف جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم شیطان کے پیروکار ہیں شیطان کی پوجا کرتے ہیں شیطان کے دو سینگوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے اب دنیا میں سلام اور محبت کے اظہار کے طریقے کے لیے اس نشان کو رواج دیا جا رہا ہے بڑی بڑی شخصیات صدر اداکار اور ہر طبقے سے گلوکار یہ جناب اپنے اپنے اپنے جہاں ان کو موقع ملتا ہے عوام میں آئیں گے بجائے سلام کرنے کے وہ آ کے یوں کرتے اور اس کی تفصیل کا وقت نہیں اس کو آنکھ کے نشان کو اور سینگھ کے نشان کو یہ بطور عبادت کے کرتے کہ یہ شیطان کی پوجا کا ایک طریقہ ہے شیطان کی ابلیس کی یاد کا جو ہے وہ ایک طریقہ ہے